ایام مخصوص میں خواتین روزہ نماز اور دیگر عبادات نہیں کرتی جبکہ فرائض کی ادائیگی ضروری ہے کیا ایام مخصوص کے بعد ان کی نماز روزہ ادا ہوں گے یا قضا اصل میں یہ ایام جو عوارث کے ایام ہیں اس میں آپ کو یہ سہ ہوا کہ یہ عبادتیں فرض ہیں وہ ان کو کیسے چھوڑے تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت فرض کی ہے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر معاف بھی کی ہے آپ کو کیا آپ یہ سمجھے بھائی کہ یہ سا فرض جو ہے کیسے چھوڑ دے بھائی جس نے ان پر ضروری کی ہے اسی نے معاف رکھی ہے نا مولانا نے تھوڑی کہا یا میں نے تھوڑی کہا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو نمازیں چلی جائیں گی ان کی قضا نہیں لیکن جو روزے جائیں گے روزوں کی قضا ہوگی جتنے بھی روزے اس کی عادت عادت کے مطابق جتنے روزے بھی اس کے آہ وہ آہ جائیں گے اتنوں کی وہ قضا کرے گی